اور اللہ نے تم سے وادہ کیا ہے بہت سی غمتوں کا کہ تم لوگے تو تمہیں یہ جلد عطا فرماد دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے اور اس لیے کہ آمان والوں کے لیے نشان ہو اور تمہیں سیدھی راہ دکھائے